اللہ جینو اللہ, اللہ نے فرمایا اللہ وہ اللہ اور اللہ کی لانت اس پر پڑے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں وہ اللہ اور لانت کرنے والوں کی بھی لانت اس پر پڑے اللہ زین ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں کام تو انہوں نے کیے لانتیوں والے مگر توبہ کر لی وہ اسلح اور اپنی حالت کو درست کر لیا وہ بین اور جس سچ کو چھپایا تھا اسے بھی واضح کر دیا یہ نہیں ہے کہ سچ کو تو چھپایا دس ہزار آدمیوں کے سامنے اور توبہ کر لی گھنگٹ نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے معاف کر دینا سمجھے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ انسان نے کیا ہے نا لوگوں کے سامنے کسی کے سامنے جا کر بتائے کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے میں معافی چاہتا ہوں ایک آدمی کو سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور سارے محلے میں اس کی اچھی طرح بے عزتی کرا دی چور مشہور کرا دیا اور جا کے رات کو دروازہ چپک سے معافی مانگ لی دس سال بعد کے کور معافی چاہتا ہوں آپ کو میں نے یہ کہا تھا یہ کون توبہ ہے توحبہ تو یہ تھی کہ جتنی لوگوں سے کہا تھا محلے میں کھڑے ہو کے کہتا کہ لوگوں میں نے جو کیا تھا وہ تھی جھوٹ تھا یہ آدمی اچھا ہے یہ آدمی صحیح ہے مجھ سے ہوئی یہ اس لیے نہیں کرتا کہ اپنے نفس پہ چھری چلتی ہے اور ایک دو مرتبہ کر کے آدمی دیکھے نا ساری زندگی کے لیے اتنی عقل آ جاتی ہے کہ پھر کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتا ذرا ایک دو مرتبہ اپنے نقص کو بھی یہ مزاق چکھانا چاہیے کہ آئندہ اگر تم نے کسی کو کہا تو یہ چیز پھر دیکھنی پڑے گی پھر نہیں کہتا انسان اس لیے حقوق العباد اب چور ہے چوری کر لیتا ہے ڈاکہ ڈال لیتا ہے مال لے کے چلا گیا وہ کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے تو پہلے اس کا مال تو واپس کرو نا بعد میں توبہ کرنا وہ بین جس چیز کو چھپاتے تھے یہودی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اس قبلے کی تبدیلی اس کو چھپاتے رہے ہو اللہ نے کہا توبہ کرو اپنی حالت درست کرو وہ بینوں اور واضح کرو اس حق کو جس کو چھپایا تھا پاؤڈا اکاطو سو ایسے لوگ ہیں جن کے دیئے میں توبہ کو قبول کرتا ہوں وہ انتباب اور ہم تو بہت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں الرحیم بار بار مہربانی کرنے کو آماد ہیں لیکن توبہ وہ صحیح طریقے پر کریں لوگوں کے حقوق سوچتا رہے کہ کسی, کسی کا پیسہ میرے ذمہ کتنا ہے کسی کی عزت میرے ذمہ کتنی ہے میں نے کسی کے ساتھ بد کلامی کر دی ہو کسی کو کچھ کہہ دیا ہو اس سے معافی مانگے اور جو کچھ کہا ہے جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کرے اللہ سے پھر معافی مانگے پھر جا کے معافی ہوتی ہے اس لیے بھائی آدمی ان چکروں میں پڑے ہی کیوں آگے جا کے جو پتا چلنا ہے کہ گلی بند ہے تو پہلے ہی چلا جائے نہ جائے اس کو ہاتھ لگا کے آنا ضروری